تم فرما دو اے کتابیو تم کچھ بھی نہ ہو جب تک ناکام کرو تو ریت اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اور بے شک محبوب وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس میں بہتوں کو شرارت اور کفر کی اور ترک ہوگی تو تم کافروں کا کچھ غم نہ کھاؤ